أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا فتيمموا سعيدا طيبا فمصهوا بوجوهكم وإيديكم منه وہ لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور سروں کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخروں تک اور اگر تم جنبی ہو تو خوب اچھی طرح سے صفائی کرو غسل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی شخص حاجت سے آیا ہے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے تو پانی نہیں ملا نہیں پایا تم نے پانی تو کسر کرو پاک مٹی کا تو مسا کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا اس سے اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے تاکہ تم شکر ادا کرو محترم بھائیوں اور بہنوں اس آیت کی تفصیل پچھلے جمعہ وضو کے طریقے کی حد تک ہو چکی ہے اس میں اور بھی کئی مسائل ہے وہ آج انشاءاللہ العزیز اللہ کچھ بیان ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کی طرح کھڑے ہو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کو دھو ہاتھوں کو آگے سارا وضو کا اللہ نے بیان فرمایا تو مفصرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جس وقت تم نماز کی طرف کھڑے ہو کا مطلب ہے نماز کا ارادہ کرو یہ نہیں کہ نماز کی طرف کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد وضو کرو نہیں مطلب ہے کہ جب نماز کی طرف تم کھڑے ہو کا مقصد ہے کہ جب تمہارا نماز کا ارادہ ہو تو پہلے یہ کام کرو اب ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہی کافی ہے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف قرآن مجید ہی کافی ہے ان کے کہنے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید اترا ہے اور کوئی چیز اتری ہی نہیں اور بہت وہ لوگوں کو اس سلسلے میں پھر گمراہ بھی کرتے ہیں بہت پیسے خرچ کرتے ہیں ہمارے اس ملک میں پرویز اور اس کے ساتھی وہ انہوں نے یہ کام بہت پھیلایا لیکن آپ دیکھیے پرانے مجید صرف اگر قرآن مجید کو لے حدیث کی طرف جائے ہی نہیں تو قرآن تو کہتا ہے کہ جب تم سلاد کے لیے کھڑے ہو تو تم وضو کرو اب اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کس وقت کرے وضو پہلے موجود ہے تب بھی کرے یا وضو نہیں ہے تو تب کرے اور وضو کب انسان کا ہوتا ہے اور کس صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ کون سی صورت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان نہیں فرمائی یہ بیان فرمائی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھو کہ اللہ جو فرماتا ہے کہ جب تم سلاد کے لیے کھڑے ہو تو یہ وضو کرنا ہے منہ دھونا ہے ہے سر کا مسا کرنا ہے پاؤں کو ہے ایک سلاد میں کتنی رکھاتے ہیں شروع کہاں سے کرنی ہے ختم کہاں کرنی ہے اس میں پڑھنا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا وہ یہاں بھی ان کی آپس میں تکار ہو گئی جھگڑا ہو گیا امرتسر میں ایک اور میں صرف دو کا ذکر ہے ایک کا ہی ذکر ہے اور یہ پرویز صاحب جو تھے وہ کہتے تھے یہ جو مولوی لوگ اٹھک بیٹھا کرتے ہیں یہ قرآن نے کہا سلاد کا مطلب یہ ہے قانون کی پابندی کرو اللہ کے بندے اگر اس کا مطلب ہے قانون کی پابندی کرو تو جب بھی قانون کی پابندی کرنی, کر کرنی چاہیے نماز قائم کرو تو نماز قائم کرنے کا مطلب ہے قانون کی پابندی کرنا تو پھر قانون کی پابندی جب بھی انسان کرے پہلے وزو کر کے کرے کوئی انسان کو ایسی بات کرنی چاہیے جو کسی کی سمجھ میں آئے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہی لوگ لگتے ہیں جو قرآن و سنت کے علم سے ناواقف جاہل سکول انہوں نے پڑھا ہے جج جج بن گئے بڑے بڑے جج انہوں نے اپنے پنجے میں پھنسائے ہوئے حتیٰ کہ شروع جب پاکستان بنا تو ان کی پوری کوشش تھی کیونکہ وہ بھی سرکاری افسر تھا اور بھی گھسے ہوئے تھے دفتروں کے اندر اس قسم کے لوگ بڑے بڑے سی ایس پی افسران تو ان کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے اندر وہ کہتے تھے قرآن کا قانون چلے گا قرآن کا قانون چلے گا علماء کہتے تھے کہ قرآن و سنت کا قانون چلے گا وہ کہتے تھے سنت کا لفظ نہ ہے. کیونکہ سنت کو اگر نکال دینا تو قرآن کی جس چیز کو چاہو موڑ کر جو مرضی بنا لو سنت وہ چیز ہے جو قرآن کا مفہوم متعین کر دیتی ہے کہ سلاد سے کیا مراد ہے زکات سے کیا مراد ہے سیام سے کیا مراد ہے حج سے کیا مراد ہے اگر حدیث کو الگ کر دو تو زکوۃ کا معنی کیا ہو جائے گا ٹیکس کتنا جتنا حکومت مقرر کرے کس مال میں سے حکومت جو کہے وہ تو پھر موم کی مومکناک ہے پاکستان میں کچھ اور بن جائے گا سعودی عرب میں کچھ اور بن جائے گا جبکہ حدیث نے مقرر کر دیا کہ کس چیز میں زکات ہوگی کتنی دیر بعد زکات ہوگی کتنی زکوٰۃ ہوگی یہ سب کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا جس کی وجہ سے ساری امت بنیادی اصولوں کی حد تک بالکل متفق ہے لیکن اب ان لوگوں سے اگر بات مان تو قرآن کا مطلب وہ عجیب عجیب نکالتے ہیں سو میرے بھائیوں اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرنا ہے لیکن محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص بے وضو ہو جائے جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضو نہ کرے لیکن اگر پہلے وضو موجود ہے تو پھر دوبارہ وضو کرنا کوئی ضروری نہیں دل چاہتا ہے تو کر لو ذرا طبیعت تازہ ہو جائے گی صفائی ستھرائی مزید حاصل ہو جائے گی اجو ثواب زیادہ مل جائے گا لیکن اگر نہ کرنا چاہو تو نہ کرو صحیح بخاری میں حدیث ہے یا مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح پکا کے دن پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے پڑی کر لیا اسی کے ساتھ ایک نماز پڑھی تھا دوسری, تیسری, چوتھی پانچ یا رسول اللہ آپ نے آج ایک ایسا کام کیا ہے لم تخلو جو اس سے پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرتے تھے وضو تب بھی کر لیتے تھے تو اس دن آپ نے پانچوں نمازیں ایک ہی وزو کے ساتھ پڑی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ آپ نے آج ایک ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا سنات ہوں میں نے یہ کام دن کیا ہے جان بوجھ کے کیا ہے کیوں اگر میں ایسا نہ کرتا تو دیکھنے والے سمجھتے کہ وضو موجود ہو تب بھی نماز کا وقت ہو تو نیا وضو کرنا پڑے گا تو اس لیے میں نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر پہلا وضو موجود ہے تو دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں اسی وضو کے ساتھ جب تک وہ قائم ہے ساری نمازیں آدمی پڑھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وضو کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد فرمایا تم جونو بن فتو اگر تم جنبی ہو تو پھر غسل کرو اگر وضو ٹوٹا ہے تو وضو کرو اور اگر جنبی ہو تو غسل کرو جنبی کیا ہے جنابت کہتے ہیں عورت سے صحبت کرنے کو عورت سے آپ کی صحبت کرے خواہ وہ فارغ ہو یا نہ ہو صحبت کرنے سے ہی آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو اس کو کہتے ہیں جنابت جنبی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اگر تم جنبی ہو تو پھر غسل کرو بعضوقات جب آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو پھر وہ الجھل کا شکار ہو جاتا ہے بعض اوقات شہابت کے خیال سے یا بیوی بی سے بات چیت کے وقت آدمی کے پیشاب کی جگہ سے کوئی لیسدار قطرے نکل جاتے ہیں عربی زبان میں اسے مزی کہتے ہیں اور جب انسان فارغ ہوتا ہے صحبت سے تو اس کو یا احترام کی صورت میں منی نکلتی ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے مزید بہت آتی تھی مثلا بیوی بی کا خیال آیا یا کوئی بات کی تو وہ کچھ قطرے لیسدار نکل جاتے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے گزل کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں میں اتنی دفعہ میں نے غسل کیا اتنی دفعہ غسل کیا حدیث کی بات کتابوں میں تفصیل مذکور ہے کہ میری پیٹ جو تھی نا وہ پھٹ گئی زخمی ہو گئی کر کر کے نا جس طرح سردی میں پاؤں پھٹ جاتے ہیں اسی طرح سے وہ میری پیٹ جو تھی وہ پھٹ گئی اب دیکھتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے گھر ہے میں پوچھ بھی نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا بھی مشکل ہے میں نے نقداد کو کہا رضی اللہ عنہ بعد حدیثوں میں آتے ہیں عمار کو بھی کہا ایک کو بھی کہا دوسرے کو بھی کہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا کہ اس میں غسل کی ضرورت نہیں ہے بس اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور جہاں جو کپڑے کو جہاں لگایا اس کو دھو لے اور بعد حدیثوں میں یہ لفظ ہے کہ جہاں نہیں پتہ چلتا وہاں چھینٹے مار لے سارا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے جو جس جس جگہ پہ وہ لگے ہیں لیسدار کپڑے ان کو دھو لے نظر آ رہے ہیں گیلے ہیں نمی ہے اس کو دھو لے اور جو پتہ نہیں چل رہا اس میں چیٹے مار لے اور اس کے بعد رزو کر کے نماز پڑھ لے اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر منی خارج ہوئی ہے خواہ نیند کی حالت میں نیند کی حالت میں بھی یقین ہو مسل وہ بیدار ہوا خواب اس نے کوئی دیکھا خواب میں اس نے جو کچھ اس سے ہوا اس نے کیا کوئی اپنی جنسی خواہش پوری کی جب بیدار ہوا اس کو خواب اچھی طرح سے یاد ہے کپڑے دیکھے تو صاف ہیں اس پہ کوئی غسل فرض نہیں ہے کپڑے اگر اس کے صاف ہیں تو خواب اس نے صحبت بھی کی ہو اپنی بیوی سے یا کوئی اس قسم کی اس نے حرکت کی ہو خواب کے اندر غسل اس پہ فرض نہیں ہے لیکن ایک شخص زیادہ ہے رات احتلام ہو گیا دن کو اٹھا تو دیکھا کپڑے بھیگے ہوئے ہیں تو نشان موجود ہے لیکن کچھ یاد نہیں رات کوئی بات یاد ہی نہیں ہے اس کو غسل کرنا پڑے گا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیکن بیداری کی حالت میں صحبت اس نے اگر کی ہے نا خواہ اس کو انزام ہو یا نہ ہو ہر حال میں اس کو غسل کرنا پڑے گا تو وزو میرے بھائیوں ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے ان کے مطلب ایک تاکید آپ نے فرمائی ہے کہ وسوسے سے شک پر جانے سے بالکل تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا وجہ سلا شعین نماز میں اپنے وقت میں ہی شعین پیٹھ میں گڑبڑ محسوس ہوئی ایسے محسوس ہوا جیسے آواز نکل گئی ہے یا یوں محسوس ہوا کہ کترہ نکل گیا ہے حدیث میں صرف پیٹ کی گھڑ پر کا ذکر ہے <coughs> فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پیٹ کے اندر کوئی چیز پائے اور اس پر مشکل ہو جائے اخراجہ من ہو شئی و املا کہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں نکلی فرمایا نماز مت چھوڑے مسجد سے مت نکلے حتی یسنا سوتن او یجد ریحن جب تک کہ بو اس کو محسوس نہ ہو یا وہ آواز نہ سن لے ہوا نکلنے کی اس کو آواز آ جائے یا بدبو آ جائے پھر ٹھیک ہے جا کے اپنا وضو کرے آپ اہل علم اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص اگر بہرا ہے یا کسی کی ناک بند ہے تو اس کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں نہ بدبو آئی نہ کان میں آواز آئی اس لیے وضو ٹوٹا ہی نہیں نہیں مقصد اس کا ہے کہ یقین جب تک نہ ہو جائے شیطان ہر طرح سے بندے کو خراب کرتا ہے حتیٰ کے وس ویسا ڈالتا تیرا وزو کوئی نہیں آج بھی وہ نماز چھوڑ کے چلا جاتا ہے پڑھتا بھی ہے نا تو جتنی پڑتا ہے میں وہ کیا, نماز گا جس جو اسی کیا اللہ کے سامنے اس کی توجہ ہوگی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو شیتان تمہارے پاس آ کے کہتا ہے تیرا تو وز ہی ٹوٹ گیا گڑبڑ ہو رہی ہے پیٹ میں آوازیں آ رہی تو غلط کہا, میرا قائم ہے تو یقین کو ہر گز میں چھوڑے اگر اس کے پیچھے چل پڑے گا بس ایسے کا مریض ہو جائے گا با اوقات پیشاب کی جگہ میں ایک اختلاج ہوتا ہے پڑکن سی होती है پٹھا پھڑکتا है आदमी سمجھتا है मेरा کترا निकल गया بالکل नहीं دیکھ لے اگر کوئی نمی محسوس کرتا ہے تو ٹھیک ہے جا کے استنجا کرے اور کر لے لیکن اگر خوش ہے سب کچھ وہ خشک کے پھرکر کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے نماز میں مشغول رہنا چاہیے اس بات کو خوب اچھی طرح سے میرے بھائی سمجھ لیں تو وضو کس سے ٹوٹتا ہے ایک تو پیشاب کی جگہ سے کوئی چیز نکل جائے یا پخانے کی جگہ سے ہوا نکل جائے یا پخانہ نکل جائے سورت میں آدمی کا وزو ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو بھی وزو توڑنے والا قرار دیا فرمایا جس وقت تم موزے پہن لو تو اگر گھر میں ہو تو وزو کر کے اگر موزے پہنے ہیں تو ایک دن رات تم اس پر مسا کر سکتے ہو اور مسافر ہو تو تین دن رات تک اس پر مسا کر سکتے ہو ہاں جنابت اگر پیش آجائے غسل کرنا فرض ہو جائے تو پھر ج... اس کو اتار دو ولیکن من غائط او بولن او نومن لیکن اگر پشاب کی حاجت ہوئی ہے پشاب کیا ہے پکھانا کیا ہے یا تم سو گئے ہو تو پھر تمہیں موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے معلومہ کہ سو جانے کی صورت میں پشاب کی صورت میں پخانے کی صورت میں یا ہوا خارج ہونے کی صورت میں آدمی کو وضو کرنا پڑے گا البتہ نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے ان کے سر بھی نیند کی وجہ سے ہچکولے کھاتے حرکت کرتے اسی طرح اٹھ کر وہ نماز پڑھ لیتے تھے وضو نہیں کرتے تھے تو اس کی تفصیل اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کو اگر اتنی نیند آئی ہے جس سے اس کا کچھ ہوش و حواظ کچھ قائم ہے اس کو سمجھ ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں وہ کوئی تھوڑی بہت نیند آئی ہے تو وزو دوبارہ نہ کرے لیکن اگر اتنی نیند آئی ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں کسی بات کی ہوش بالکل ختم ہو گیا ہے نیند مکمل اس میں مسلط ہو گئی ہے تو اس کو پھر دوبارہ وضو کر لینا چاہیے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدمی شرم کو ہاتھ لگا لے تو اس سے بھی وزو کا حکم دیا جناب بسرا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص اپنی شرم کو ہاتھ لگائے تو وہ وزو کرے یہ حضرت بسرا کی نہیں حضرت ابو سے بھی ہے انہوں نے بھی یہ بیان کیا تو کچھ بھائی یہ کہتے نہیں شرم کو ہاتھ لگانے سے وزو نہیں ٹوٹتا کیونکہ ایک حدیث آتی ہے تلخ بن علی کی نبی کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وزو کرو آپ نے فرمایا کہ وہ جسم کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے تو مطلب کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے تو میرے بھائیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دوسری ٹوٹنے والی حدیث وہ بہت زیادہ صحیح ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے اور تیسرا یہ ہے کہ عام حالات کے مطابق وہ حکم پہلا یہی ہے جس طرح دوسرا جسم ہے اسی طرح وہ بھی جسم ہے لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم الگ بیان کر دیا اب ہمیں چاہیے کہ اگر شرم کو کپڑے کے بغیر ہاتھ لگ جائے کیونکہ ایک حدیث حضرت ابو ریرا کی صاف ہے کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص اپنی شرم کو کسی پردے اور رکاوٹ کے بغیر ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے ایک اور چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا وہ مسلم شریف میں ہے حدیث بالکل صحیح ہے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بکرے کا گوشت کھائیں تو وضو کریں آپ نے فرمایا تمہاری مرضی کرنا چاہو کرو نہ کرنا چاہو نہ کرو انہوں نے کہا اونٹ کا گوشت کھائیں تو پھر فرمایا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اونٹ کا گوشت آدمی کھائے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے بالکل صحیح حدیث ہے فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ جب تم آپ کی پکی ہوئی کوئی چیز کھاؤ تو وزو کرو لیکن صحابی کہتا ہے کہ پہلے یہ حکم تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آگ کی پکی ہوئی چیزیں کھائیں اور وزو نہیں کیا تو اس لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کوئی چیز کھاتے تو کلی کر لیتے تھے دودھ پیا تو کلی کر کے اس میں ذرا چکناہٹ ہوتی ہے تو کلی کر کے نماز پڑھ لی بعض اوقات گوشت کھایا کلی بھی نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا اسی طرح جا کر وزو کر نماز پڑھ لی بہرحال یہ کلی کرنا کوئی ضروری نہیں تو یہ ہے میرے بھائی جن سے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے بعض لوگ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑھاتے ہیں بلکہ دو تین چیزیں بڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خون اگر نکل جائے مسواک کیا ہے مسوڑے سے خون نکل گیا یا نقصیر آ گئی یا تو پھرسی تھی وہ پھوٹ گئی یا جسب کے کسی حصے سے خون نکل گیا کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا میرے بھائی یہ بات درست نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ اس سے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن بخاری نے صنعت حضر کر دی ہے ابو ابود میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو پہرے کے لیے مقرر فرمایا ایک صحابی مہاجر تھا ایک انصاری تھا انہوں نے باری مقرر کر لی کہ ایک آرام کر لے سو جائے اور ایک پہرا دے جس کا پہرا تھا اس نے کہا فارغ کھڑے ہونے کا کیا فائدہ چلو نماز پڑھتے ہیں اس نے نماز شروع کر دی ایک دشمن کا آدمی آیا جاسوس آیا اس نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے تو پہرے دار سے تو خطرہ اٹھتا ہی ہے اس لیے دشمن سب سے پہلے پہرے دار کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اٹھا کے لے جانے کی یا اس کو ختم کرنے کی <laughs> اس نے تیر مارا وہ پنڈلی میں لگا وہ صحابی قرآن کی کوئی سورت پڑ رہا تھا اور اس کو اس میں ایسا لطف آ رہا تھا ایسی لذت آ رہی تھی کہ اس نے تیر لگا نا تو تیر کو نکال کے پھینک دیا اور نماز اپنی جاری رکھی دشمن نے دوسرا تیر مارا دوسرا تیر بھی پیڑھی پہ لگا اس نے اس کو بھی نکال دیا نماز جاری رکھی بڑے حوصلے کی بات ہے میرے بھائیوں ہم لوگ تو کانٹا چپ جائے تو ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے دو تیر لگے ہیں نماز پڑھ رہا ہے تیسرا تیر لگا اس نے تیسرا مارا تیسرا لگا تو اس نے پھر سمجھا کہ میں اگر خوت ہو جاؤں تو ساتھی تو سویا ہوا ہے دشمن کوئی کاروائی نہ کر دے اس نے جلدی نماز ختم کی اور ساتھی کو جگایا ساتھی نے دیکھا کہ خون خون ہے بھائی. کہتا تم نے مجھے شروع میں کیوں نہیں جگایا کہ میں اس ذمہ داری میں کوتا ہی کا ارتقاب کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر لگائی ہے تو میری جان بھی چلی جاتی تو میں نے سورت ختم ہونے سے پہلے نماز نہیں چھوڑنی لی ہمت کی بات ہے اپنی تو خیر اب یہ حدیث ہے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ خون اس کا نکلا ہے اور وہ خون جسم کو بھی لگا ہے کپڑوں کو بھی لگا ہے نماز وہ پڑھ رہا ہے اس سے معلوم ہوتا خون نکلنے سے بالکل نہ خون لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے نہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے اچھا بھائی ایک بزرگ لکھتے ہیں اس پر جن کا مذہب یہ ہے نا کہ جی ٹوٹ جاتا ہے وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا خبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ بھی چلا کہ نہیں چلا دیکھو غور کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے نبی کا پہرے دار ہے اور نبی کو پتہ ہی نہیں چلا چلو نبی کو پتہ اگر نہ چلا تو کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا وہ کہہ دیتا کہ نبی تیرے اس شاگرد نے تیرے اس امتی نے اتنا غلط کام کیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا خون نکلنے سے اس نے پھر بھی نماز جاری رکھی تو اللہ کو چاہیے تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا کہ ان کا معاملہ درست کرو اسی لیے میرے بھائیوں یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک, ایک کام ہوا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کو رد نہیں کیا گیا تو وہ کام درست ہے کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطلاع دیتا کہ یہ کام ہو رہا ہے اس اس کو روکو یہ کام غلط ہے یہ غلط کیونکہ شریعت اس وقت اتر رہی تھی قیامت تک اب اسی شریعت میں قائم رہنا تھا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا آپ نے اسے روکا ہی نہیں اس کو غلط قرار دیا ہی نہیں اچھا پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس صحابی کا مذہب جو ہے نا وہ امام شافی والا ہو. لفظوں کا تھوڑا سا فرق ہے ان کا بھی وہی ہو جو امام, کا ہے. امام تو پیدا بھی نہیں ہوئے امام شافی کا مذہب پہلے آ گیا اور محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تابے ہو گئے اور صحابہ ابو علیبا کے تابے ہو گئے کس قدر یہ بات فضول ہے اچھا ایک ستر غریب نے یوں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب تیر لگا ہو تو وہ اچھل اچھل کر باہر نکلا ہو جسم پر نہ لگا ہو دیکھو کتنی فضول بات میں تیر لگاؤ تو جسم پر خون نہ لگے یہ اصل کی بات ہے تو اس لیے میرے بھائیوں پکی بات یہی ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کھنجر لگا خون بہ ہے اور عمر فاروق نماز بھاج پا رہے ہیں. ہمیشہ مسلمان زخموں میں نماز پڑھتے رہے کبھی زخم کی وجہ سے خون کی وجہ سے کہ کپڑے کو خون لگا ہوا ہے انہوں نے نماز چھوڑی نہیں اگر دھو سکو اچھی بات ہے نہ دھونے خون کے پلید ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہاں خون ہے حیض پلید حیض کا خون پلید ہے تو کئی لوگ جو کہتے ہیں خون پلید ان سے پوچھو دلیل کیا ہے کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے متعلق فرمایا کہ اس کو خوب خرچو اس کو ملو اور پانی کے ساتھ دھو دو ارے بھائیو یہ ان کی آپس میں کوئی دلیل ملتی نہیں ہے وہ اس کے نکلنے کی جگہ وہاں سے پیشاب نکلے وہ بھی پلید ہے خون نکلے وہ بھی پلید ہے وہ خون حیض ہے تو جسم کے دوسرے حصے سے نکلنے والے خون کو اس پہ کیا کرنا غلط بات ہے اس لیے اگر کوئی خون لگا ہوا ہو دھو لے تو اچھی بات ہے دیکھیں نا تھوک ہے بلغم ہے کپڑے میں لگ جائے گندی لگتی ہے اس کو دھو دو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بلغم پلید ہے ناپاک ہے ناپاک نہیں ہے دو دو اچھی بات ہے صفائی ہو جائے گی لیکن اس کو نجس قرار دینا اس کو پلید قرار دینا یہ بالکل فضول بات ہے تو میرے بھائیوں یہ پرانے مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں غسل کے متعلق اور وضو کے متعلق باتیں آئی ہیں تو دو تین چیزیں اور بھی اس سلسلے میں ذہن میں رہنی چاہیے پہلی تو یہ ہے کہ غسل بعض چیزوں سے فرض ہوتا ہے بعض چیزوں سے وزو فرض ہوتا ہے لیکن بعض اوقات وہ چیزیں بندے کے لیے بیماری بن جاتی ہیں مثلا عورت کو ایام آتے ہیں ان کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں اللہ نے بناتے آدم پر یہ چیز لکھ دی ہے عورت کی صحت اس سے قائم رہتی ہے اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے ان دنوں میں وہ نماز نہیں پڑتی نماز بعد میں نہیں رکھنی پڑے گی اللہ کی طرف سے معافی اب بعض اوقات عورت بیمار ہو جاتی ہے تو اب وہ کیا کرے مثلاً اس کا خون رکتا ہی نہیں ہے وہ چھ دن گزر گئے سات دن گزر گئے پھر بھی وہ بیماری جاری جاری ہے تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی عورتوں کو یہ تکلیف ہوئی ہماری ماں ملو منین زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان کو بھی یہ تکلیف تھی اسی طرح ان حبیبہ کو بھی یہ تکلیف تھی اسی طرح سے اور فاطمہ بنتے ابھی خبیش کئی عورتوں کا ذکر آتا ہے اب ایک وہ آدمی جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ عورت جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ تو کہتے جی مسئلے دانتا میں عورتوں کے مسئلے ہیں یہ تو شرم کی بات ہے ہاں اس کے لیے شرم کی بات ہے جس نے نماز نہیں پڑھنی اس کے گھر میں بے شک ڈش لگی ہوئی ہو اس کے گھر میں بے شک ننگی جو ہے وی سی آر کی فلمیں دیکھی جاتی ہو کوئی شرم کی بات نہیں ہے تمہیں غسل کرنا چاہیے, اس کام سے تمہیں غضو کرنا چاہیے اور اپنی نماز میں خلل واقع نہیں ہونے دینا چاہیے کئی کہتے دیکھو مولوی شرم کی باتیں کرتے کوئی شرم نہیں آتی دیکھو اگر ہماری وہ بزرگ جو عورتیں تھیں ہماری وہ محترم خواتین اگر وہ یہ سب کچھ بیان نہ کرتی ہماری عورتوں کو یہ مسائل کہاں سے معلوم ہوتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم سے پوچھا کہنے لگی میں تو اتنی تکلیف ہو گئی ہے کہ خون رکتا ہی نہیں ہے تو اب بتائیں میں کیا کروں میری تو نماز بھی رہ گئی میرے روزے بھی رہ گئے نماز بھی رہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو حیض ہے ہی نہیں یہ تو ایک رنگ ہے جو پھٹ جاتی ہے اس کی وجہ سے خون آتا رہتا ہے تو اس جتنے دن حیض آتا تھا اتنے دن نماز چھوڑ دو اس کے بعد غسل کر لو پھر آپ نے فرمایا اگر دو نمازیں کٹھی کر کے غسل کر کے پڑھ سکو تو اچھی بات ہے اگر نہیں تو پھر آپ نے فرمایا ایک دفعہ غسل کر لو غسل کرنے کے بعد اب نماز کا جب وقت آیا تو وضو کر لو مثلاً زور کا وقت آیا وضو کر لو وضو کر کے نماز شروع کر دو بے شک خون گرتا ہے گرتا رہے کوئی بات نہیں اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہے بہت لوگ بہت اوت ہیں بہت مرد ہیں جن بیچاروں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے شیطان نے نماز جیسی نعمت سے محروم کر دیا ہمارے ایک بزرگ تھے بڑے پکے نمازی نماز چھوڑ بیٹھے مسجد میں بھی نہیں جاتے تھے بھائی تم کیوں نہیں جاتے کہتا میرا پیشاب ہی نہیں رکتا میں میرا تو وزو رہتا ہی نہیں تو میں کیسے نماز پڑھوں نہ میرے بھائی یہ تو شیطان کا حملہ ہو گیا وہ چاہتا ہے نماز چھوڑ دے aadmi رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بیان فرمایا فرمایا کہ نماز کے وقت وضو کر لو پھر اگلی نماز جب آئے گی نا اس وقت وضو کر لو یعنی صفائی کرنے کے بعد استنجا کرنے کے بعد وضو کر لے عورت نماز فرض پڑے بے شک خون بہتا بہے پھر نفل پڑے سنتیں پڑے اگلی نماز تک جو مرضی پڑھتی رہے جب دوسری نماز کا وقت ہو پھر نئے سرے سے استنجا کر کے صفائی کر کے پھر حضور کر لے اور اس سے اگلی نماز کے وقت پھر نماز پڑھتی رہے بلکل اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا کترے ہی نہیں رکھتے پشاب ہے کترے رکھتے ہی نہیں ہیں یا اس کو مزی کی ایسی تکلیف ہے کہ وہ لیس دار کترے گرتے ہی رہتے ہیں نماز اس کی اکثر نمازیں اس طرح ہوتی کہ کترہ گر جاتا ہے یا اس کی ہوا رکھتی ہی نہیں پیٹھ میں نماز کو یا ایک تو ہے نا کبھی کبھار ہوا ہی نکل گئی وہ ٹھیک ہے چھوڑے وضو کر لے لیکن اگر روزانہ ایک دو نمازوں میں تین نمازوں میں اس سے یہ حرکت ہوتی ہے یا اس کو بواسیر کی تکلیف ہے بواسیر کے مسوں سے خون ہی بہتر رہتا ہے ہوا ہی نکلتی رہتی ہے تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے ان کو بواسیر کی تکلیف تھی روز کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ صفائی کر لے کرنے کے بعد استنجا صفائی کرنے کے بعد وضو کر لے اب نماز پڑھتا رہے اگر پیشاب گرتا ہے رہے. قطرے نکلتے, نکلتے رہے ہوا خارج ہوتی ہوتی رہے. خون داتا رہے لیکن وہ اللہ کی جناب سے پیچھے نہ ہٹے کیونکہ یہ بیچارہ معذور ہے اللہ تعالی اس کے ادھر کو خوب جانتا ہے وہ عورت بھی نہ ہٹے اگلی نماز کے لیے وہ نئے سرے سے وزو کرے اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ آدمی بیمار ہے وزو کر نہیں سکتا غسل نہیں کر سکتا یا کہیں سفر میں ہے یا کہیں ہزر میں بھی ہے لیکن پانی بھی اس کو ملتا اب وہ کس طرح وضو کرے کس طرح غسل کرے اللہ پاک نے اس کا حل بھی قرآن میں بیان فرما دی اگر وضو بیمار ہے بیماری کی حد کیا ہے اللہ نے یہ مقرر نہیں فرمائی بس جس سے اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو میں مجھے نقصان ہوگا مجھ کو تکلیف ہوگی مجھے نقصان ہوگا بندے کا معاملہ اللہ سے ہے کوئی دوسرا سے میں دخل نہیں دے سکتا اگر وہ سب دل سے سمجھتا ہے مجھے زکام کی سخت تکلیف ہے میں وضو کروں گا تو میری کی چھیک میری چھیکوں میں اضافہ ہو جائے گا بیماری بڑھ جائے گی وہ تو کر سکتا ہے بخار ہے ہمت نہیں اٹھنے کی وضو کرے گا تو تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کر لے پانی اتنا ٹھنڈا ہے برف ہے استعمال ہو نہیں سکتا اللہ کی طرف سے گنجائش ہے تو میرے بھائیوں وضو کے لیے اور غسل کے لیے دونوں کے لیے تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے بعض صحابہ نے غلطی سے یہ سمجھا بھائی وضو کے لیے تیمم کرنا ہے صرف منہ اور ہاتھوں کا مسا کرنا ہے تو جنابت کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر زیادہ مسا کرنا پڑے گا بخاری شریف میں حدیث آتی ہے ہمار ابن یا سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور عمر فاروق ہمیں اونٹ اوٹ چرانے کی باری باری باری اونٹ چرانے پھر مقرر کر دیا گیا باہر جاؤ اور اونٹ چراؤ کئی دن جنگل میں رہنا پڑا پانی تھا نہیں اتنا کہ غسل کر سکے تو دونوں جوان سے احتلام ہو گیا اب حضرت عمر نے تو نماز نہیں پڑی جب تک پانی نہیں ملا پڑی نہیں یہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ وہ تیمم ہوتا ہے ہاتھوں کا مسا چہرے کا مسا تو اب تو غسل تو مٹی میں لیٹ کرنا سارے جسم پر مٹی لگا تھا انہوں نے نماز پڑھ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ واقعہ سنایا آپ نے فرمایا تمہیں بس اتنا ہی کافی تھا تیمم کر کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سعی بخاری کی حدیث ہے حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے اس لیے تیمم کے جتنے طریقے اس کے علاوہ ہیں وہ موتبر نہیں ہے کیونکہ ایک طریقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا کچھ طریقے ایسے ہیں جو صحابہ نے قرآن کی آیت پڑھ کر اس سے یہ سمجھا کہ اللہ کہتا ہے چہرے کا مسا کرو ہاتھوں کا مسا کرو تو انہوں نے اس طرح کیا بعد صحابہ نے مٹی پر ہاتھ مارا اوپر پھیر لیا پھر مٹی پر ہاتھ مارا پھر کونوں تک اور بعض نے بغلوں اور کندھوں تک ہاتھ پھیر لیے کیونکہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں ہاتھ کہتے ہیں لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے لیے جو تیمم کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی کافی تھا کہ زمین پر ہاتھ مارو یہ ہے تیمم کا طریقہ زمین پر ہاتھ مارو اور اس میں پھونکو اس کو ساتھ تھوڑا سا جھاڑ لو مٹی جو زائد ہے وہ گر جائے اس کے بعد منہ پر پھیر لو اور دوبارہ زمین پر اب نہیں پھیرنا اسی مٹی کو ہی پھر کفوں پر کونی تک نہیں صرف کفوں تک کب کف سمجھتے ہیں آپ ہتھیلی پہلے دائیں کے اوپر پھیر لو اس کے بعد بائیں کے اوپر پھیر لو یہ آپ کا تیمم ہو گیا وضو کے لیے اگر تیمم کرنا چاہتا ہے وہ بھی یہی ہے غسل کے لیے تیمم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ تعفیق عطا فرمائے قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں الحمدللہ <سلام> نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا یہ کچھ مسلوں کا تعلق آج کے مضمون سے ہے وہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں باقی انشاءاللہ بعد میں یہ بھائی پوچھتا ہے اگر بیوی قامت کی شرم کا آپس میں مل جائے تو غسل فرض ہو ہوگا یا نہیں میرے بھائی اگر خطنے کی جگہ غائب ہو جائے تو پھر غسل فرض ہو جاتا ہے سیدی ہے اور اگر صرف مس کیا ہے لیکن وہ غائب نہیں ہوا تو پھر اس کو استنجا کر کے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کے لیے غسل ضروری نہیں ہے تو ایک آدمی جب پیشاب کرتا ہے اس کے بعد وضو بھی کر لیتا ہے لیکن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رکو جاتے وقت یا جا سجدے میں جاتے وقت پترے نکل جاتے ہیں تو یہ مسئلہ میں نے تفصیل سرز کر دیا کہ اگر بیماری کی صورت بن گئی ہے تو پھر ایک دفعہ وضو کر کے پڑتا رہے قطرے نکلتے ہیں نکلتے رہیں لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو پھر نماز چھوڑ دے اور چھوڑنے کا ادب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھے اور نکل جائے یہ علامت ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے نیند آئے یعنی خطبہ وغیرہ سنتے وقت تو وزو یا نہ تو بیٹھے ہوئے بھائی اتنی غفلت کی نیند نہیں آتی اگر ٹیک شیک لگائی ہوئی ہے پھر وضو کر لے گائے کا گوشت کھا کر وضو کہیں اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا باقی مسئلوں کا انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا یہ ایک رقع ہے پچھلے جمعے بھائی نے طالبان کے متعلق پوچھا تھا اب انہوں نے دوبارہ لکھا ہے کہتے پچھلے جمعہ غلطی سے سوال کر لیا تھا کہ طالبان کے بارے میں آپ کی پالیسی کیا ہے آپ نے امیر الحنفیین اور ان کو حنفی ظاہر کیا فرماتے ہیں کیا جب سے طالبان برسر اقتدار آئے ہیں آپ نے افغانستان کا دورہ کیا ہے کیا طالبان نے حنفی فیقہ نافذ کی ہے اگر تو آپ مشاہدہ کر کے بتا رہے ہیں پھر ٹھیک ہے لیکن اگر سنی سائیں کہانیوں پر ہی ان حنفی اور امیر الحنفین بنا رہے ہیں تو غلط ہے اس لیے پہلی فرصت میں عمارت اسلامی کے دورے کے لیے جائیں پھر حنفی محمدی کی بات کریں اگر آپ نہیں جا سکتے تو ان کی مکمل تائید کریں بات بھائی ہمارے بھائی کی ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارے بھائی بھی جو تائید کرتے ہیں وہ بھی کوئی سارے افغانستان تو نہیں نہ ہم جو ان کے اچھے کاموں کی تائید کرتے ہیں وہ بھی ہم نے اخباروں سے پڑھا ہے یہ بھی ہم نے اخباروں میں ان کا یہ بیان پڑھا ہے کہ ہم وہاں یہ ہنفیف کا جو ہے وہ ہمارا قانون ہوگا تو بہرحال یہ ہمارا بھائی مجھ کو معلوم ہوتا ہے ہم سے انس رکھتا ہے یہاں تشریف لاتا ہے تو علم و صحل و ہم دونوں بھائی انشاءاللہ وقت نکالیں مجھ سے ملیں تو پروگرام بنا لیتے ہیں اور جائیں گے ان شاء ہمیں ہر اچھے کام کی تائید کرنی چاہیے تو افغانستان میں ہم پہلے بھی جاتے رہے ہیں تو یہ ہمارے بھائی کچھ معلوم ہوتا ہے طالبان سے ان کی آشنای ہے ہم کو جانے میں سہولت رہے گی مشکل نہیں ہوگی تو گزارش ہے کہ وہ مجھ سے ملے نماز کے بعد یا کسی وقت تو ہم پروگرام طے کر لیں گے اور وقت مقرر کر کے تو دونوں بھائی اور بھی جس جس کو مناسب سمجھیں گے ساتھ لے کر اللہ تعالی ہمیں آسانی فرمائی اور ہم اس سرزمین کو دیکھیں وہ جہاد کی سرزمین ہے اور ہم کو اس سے دلی محبت ہے جہاد کی وجہ سے ہمیں دلی محبت ہے اللہ تعالیٰ افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اور تمام دنیا میں اپنے فضل و کرم سے پران و سنت کی بالادستی جو ہے وہ فرمائے یہ تو ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے ایک بھائی نے کہا میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت عطح فرمائے اللہ پاک ان کو اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے ایک بھائی لکھتا ہے میرے نانا بو کو فالج ہو گیا ہے اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کو اپنے خاص فضل و کرم سے شفائے کامل و آجل عطا فرمائے ایک بھائی لکھتا ہے فاقوں کا شکار ہوں سخت پریشان ہوں تو دعا کریں اللہ تعالی ان کی مشکل اور ان کی پریشانی اپنے فضل سے دور فرمائے باقی یہ سوالات انشاءاللہ یہ نماز کے بعد میں ان کا جواب عرض کروں گا مدرسے کے لیے ماشاءاللہ جس طرح اپ پہلے تاون کرتے ہیں اسی طرح سے ذوق و شوق کے ساتھ کوشش کریں اللہ تعالی اس کام کو جلد پایا تکمیل تک پہنچائے اور اس کے بعد پھر اس کو ہدایت کا سرچشمہ اپنے فضل سے بنائے۔ اللهم صل علی محمد وال محمد و بارک وسلم اللهم اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین نبونا ربنا انك رؤوف رحیم سبحان رب العزت عمّا فسلام على رب سلام على رسول اللہ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے سفید بالوں کو رنگنے کے متعلق کہ یہ کیا ضروری ہے میرے بھائی اس کے متعلق جو حدیثیں آئیں ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے مجوسیوں کے مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ لائے گئے گویا کہ ان کا سر اور ان کی داڑھی اتنی سفید تھی جس طرح کے سغامہ ہوتی ہے سگامہ ایک بوٹی ہوتی ہے کہ جب پھول نکلتے ہیں تو وہ ساری اوپر سے سفید ہو جاتی ہے تو اس طرح سفید تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بدل دو اور سیاہی سے بچو تو اس لیے خالص کالا رنگ لگانا یہ منع ہے مہندی لگا لے یا زرد رنگ لگا لے یا براؤن اس کو کر لے یا مہندی میں وسمہ ملا لے کالا رنگ اور مہندی ملا کر لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ پسند کیا خالص مہندی سے وہ رنگ جو کہ سیاہی بائل ہو خالص سیاہ سے منع کیا ہے جب آپ مہندی میں سیاہی ملائیں گے تو سیاہی نے غالب آنا ہی آنا لازمند لیکن وہ ایسی سیاہی نہیں ہوتی جو خالص ہو تو اس قسم کے بنے ہوئے بھی خدا مل جاتے ہیں ڈارک براؤن جسے کہتے ہیں تو وہ لگا لے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے باقی راہی فرض ہے یا کیا ہے تاکید تو بہت ہے خصوصاً جب بال سارے سفید ہو جائے پھر تو بہت تاکید ہے اگر کچھ سفید نہ ہو کچھ سفید ہو تو اس میں گنجائش نکلتی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی زیادہ سفید نہیں ہوئے تو آپ نے بعض اوقات فضاب نہیں بھی لگایا فضاب عربی میں کہتے ہیں رنگ کو خا کا ہو خا کالا ہو بچے کو دو سال سے زیادہ دودھ پلایا جا سکتا ہے یا نہیں پرانے مجید میں بچے کو دو سال دودھ پلانے کا حکم ہے شاید میں کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ دو سال سے زیادہ دودھ پلانے میں کوئی حرج نہیں قرآن کی آیت تو یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں اس کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے تو مدت تو اتنی ہے اب اس کے بعد پلانا مسئلہ سمجھ تو نہیں آتا البتہ دودھ چھڑانے میں کوئی تھوڑا بہت جو وقفہ لگ جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن اس سے وہ جو بیٹا بن جاتا ہے وہ دو سال کے بعد نہیں بنے گا اگر استطاعت نہ ہو تو کیا بعد میں کسی وقت عقیقہ کرنا درست ہے میری عمر تیس سال ہے اور میری والدہ عقیقہ کرنا چاہتی ہیں کیا فل ادا ہو جائے گا دیکھو میرے بھائی عقیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ساتویں دن بچے کی حجامت کرائی جائے وہ صاف کیا جائے سر وغیرہ اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کا عقیقہ کیا جائے تو عقیقہ ساتویں دن ہے لیکن یہ ایک ضروری چیز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اور یہ بھی فرمایا کہ بچہ عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے تو گروی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ذمے کوئی قرض ہے وہ قرض ادا کریں گے تو گروی چھوٹ جائے گی تو اسی طرح یہ بندے کے ذمے رہتا ہے بعد میں بھی باقی جو چودھواں یا اکیسواں دن ہے اس کی کوئی حدیث صحیح نہیں جب بھی اللہ تعاق دے تو اس وقت لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک جانور ذبح کر کے تو جس طرح عقیقے کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے بہن بھائیوں کو ہدیہ بھی دے سکتا ہے اور اسی طرح سے صدقہ بھی کر سکتا ہے کے بعد عثمان پارک فرید ٹاؤن اقسا مسجد کے نزدیک مجاہدین لشکر طیبہ کی جہادی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ابو سعد بھائی طلعت بھائی اور اسی طرح غازی ہارون مقبوضہ کشمیر سے جو آئے ہیں یہ سارے بھائی خطاب فرمائیں گے موزوں کے اوپر مسا کرنے کے بارے میں یعنی موزوں کی مٹائی وغیرہ کے بارے میں رہنمائی بھائی حدیث میں کوئی مٹھائی نہیں آئی جرابوں پر مسا بھی کر سکتے ہے ترمزی میں صحیح حدیث ہے میں بہت سے صحابہ لکھے ہیں جو جرابوں پر مسا کرتے تھے اس لیے وضو کر کے اگر آپ نے جرابے یا موزے پہن لیے ہیں ان کے اوپر مسا کر سکتے ہیں عزیز بھائیوں کرام کی تلاوتیں اور علمائے کرام کی تقارییر کے لیے تحصیلات الکریمیات اسلامیہ سے رجوع کریں برائے رابطہ جامعہ مسجد المنور چودہ نکلسن روڈ لاہور فون چھ تین چھ پانچ پانچ دو چھ گلی نمبر اڑتیس وائی بلاک پیپل گزرا والا فون دو سات ایک چھ چھ پانچ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یس اللہ وصول فت فت عمان کلول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 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الْقَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَرْدُونَ وَتَوَرْدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهِ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 شک خدا غالب حکمت والا ہے کم ویل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 یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے یا اذا لقيتم كفروا زحفا فلا اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیچ نہ پھیرنا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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين كافروا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی